اگلی غلط فہمی ہے جہاد ہی سے اسے ملتی جلتی غلط فہمی ہے جہاد ہی سے عزت و غلبہ امت میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی ہے ہی نہیں یا <تصفح> پھر میں ایک گزارش کروں گا دیکھیں پتا نہیں شاید جس نے غلط فہمی بھیجی ہے اس نے میری مکمل بات نہیں سنی یا اس نے سننے کے بعد سمجھی نہیں ہے یا سمجھنے کے بعد بھی کوئی بدگمانی ہے اس شخص کے دل میں اللہ علم لیکن میں یہی کہوں گا کہ سمجھی نہیں ہوگی میرے بھائی دیکھیں ہمارا انکار نہیں ہے کہ جہاد سے عزت ملتی ہے یاد رکھیں لیکن جو جہاد کر رہا ہے وہ کون ہے نمبر دو جس جن کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے جن کو بچانے کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے وہ کون ہے صحابہ کرام خود موحد تھے موحدین کو بچانے کے لیے جہاد کرتے تھے عزت کی غلط بات آج جو جہاد کر رہے ہیں ان کی بارے میں بات کو جو کہتے ہیں ہم عہدی سے ہم واحد ہے توحید کو سمجھ چکے ہیں تو ہم اس نے جہاد, جہاد کرتے ہیں ہم تو معاہدے ہم کیوں نہ کریں ہم تو معاہد ہیں دیکھے تو سمجھا ہم نے تو ہم اس جہاد سے امت کو عزت دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر میری یہ گزارش ہے پہلے امت کو عزت والی امت تو بناؤ جن کے لیے تم جہاد کر رہے ہو ان کو ایسی امت تو بناؤ جو قابل عزت ہو مشرقی عزت ہے مشرقی کوئی عزت ہے تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے ہم جہاد کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی ہم جہاد کو پیچھے کرتے ہیں جہاد کا اپنا حق ہے اپنی جگہ ہے شریعت میں لیکن چیزوں کو آپس آپ مکس نہ کیا کرو آگے پیچھے نہ کیا کرو جو جہاں پر جس کا حق ہے اسی کو دے دو اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ حج جو ہے وہ ارکا اسلام کا دوسرا رکن ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات غلط ہے حج پانچواں رکو پاچواں رہنے دیں دوسرا نماز ہے نماز کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں آگے پیچھے کیوں کرتے ہو اگر واقعی موحد و مومن ہو تو چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھو اسی کو حکمت کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں اس کو ظلم کہتے ہیں ہماری یہی گزارش ہے ظلم نہ کرو پھر دوسری بات یہ ہے عزت کی بات کرتے ہیں آپ بار بار اور ساتھ میں جہاد کو جوڑتے ہیں میں پر آپ کو ایک اٹل فیصلہ سنا تو اللہ تعالیٰ کا تاکہ بات بھی لمبی نہ ہو اور آپ بھی پریشان نہ ہو کیونکہ بادشاہ کہتے ہیں جب آپ بات کو پکڑتے تو لمبی کر دیتے ہیں اللہ تر فرماتے سورت نور ایت نمبر پچپن میں آپ میں اکثر اوقات بیان کر چکا ہوں یہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت نور ایت نمبر پچپن ففٹی فائیو قالت <تصفيق> لفرماته وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضرهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شريعة قالت لفرماته اللاني باداك يا حبي قالت لك بادا فقاضتان یہ بچے بھی جانتے ہے کس سے وعدہ کیا اللہ دین آمن کو امن سوالحاظ مومنوں سے وعدہ کیا دعوے دا دار مومن نے امن سال کرنے والے مومن جو پکے مومن ہوتے ہیں آمن و عامل سوالحاظ یاد رکھیں جہاد بھی امن رسال ہے سے ہے باہر نہیں ہے جہاد عمل صالح میں ہمیں سے کیا وعدہ کیا ہے میں استخلی فن فل اور گیب کا مستقل تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دے دی آج ہی ہمارے لیے بالکل سو فیصد فٹ ہے آج امت کو جس کی ضرورت ہے اسی ایک آیت میں کافی ہے جتنی فساد آج امت میں موجود ہے اس کا جواب آج مجھ سے لینے سے آیت ایک آیت کریمہ سے خلافت چاہیے نا آج جتنی بھی جہاد کی محنت ہو رہی ہے خلافت کے لیے ہو رہی ہے اللہ فرت میں تمہیں عطا کروں گا جسے خلافت اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ خود کہیں سے نہیں لے سکتا یاد رکھے یہ راستہ ہے خلافت لینے کا تم جتنے راستے نکالتے ہو جا کے نکالو اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ ہے اور ہمارا بھی یہی راستہ ہے اللہ قسم خلافت آئے گی قسم کھا رہا ہوں گا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا خلافت ملے گی اور ایری غیری خلافت عام نہیں میری گہر مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کسی کو اپنا اپنے طرف سے امیر بنا تو خلیفہ بنا دیتے ہیں یہ ہماری طرف سے امیر ہے اور خلیفہ بھی ہے لوگ میں عام ہو جاتے نہیں ایسے نہیں پوری امت کا جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے خلیفہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات واضح طور پہ بیان کر دیے ایسا خلیفہ کہ تم آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کرو تمہارا بنائے ہوا نہیں ہے الحمدللہ اور نمبر دو یہ تو صرف پہلی بات ہے وری وہ میں کنن اللہ دین نہ اللہ دین کی تن تمکین چاہتے ہیں، نفاظ چاہتے نفاذ چاہتے ہو نا شریعت کا یہی نعرے لگاتے ہو صبح شام کہ ہم شریعت کا نفاذ شریعت کا نفاذ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پریشان ہوگی ضرورت نہیں ہے میرا وعد ہے شریعت کا نفاذ بھی ہوگا کون سا دین کس شریعت کا نفاذ ہوگا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ دین نہیں اللہ درفا والا ہم. دینہم دینہ ہوں اللہ درفہ والا ہم. وہ دین جس پر اللہ راضی ہے وہ کون سا دین ہے ایک ہی دن دین, دین اسلام دی. لوگوں کو خود تخت سخت دین نہیں صوفیت نہیں بدایت نہیں خرفات نہیں وہ دین نہیں پیور اور صاف اور پاک دین جس پر اللہ راضی ہے آج تو بہت ملاوٹ ہو چکی ہے نا نہیں یہ دین نہیں بہت چیزوں میں دیکھیں آپ دیندار لوگوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی داڑیاں بڑی بڑی پگڑیاں ہیں سر کے اوپر اور عجیب وغیرہ ایسے فتوی دیتے ہیں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہلے یہ دین ہے نہیں وہ دین نہیں وہ دین جس پر اللہ راضی ہے یاد رکھیں تیسری بار تیسرا وعدہ جو بھی خوف ہراس اج امت میں موجود ہے بد امنی موجود ہے سب ختم ہو جائے گی اللہ کا وعدہ ہے اور تمہیں امن و امان عطا اللہ کا فرماتا میں کروں گا بڑے وعدے آج امت کو کسی کی ضرورت ہے خلافت کی ضرورت ہے بت امنی ہے نا انتشار ہے اختلاف ہے پریشانیاں ہیں کوئی اکٹھے کرنے والا نہیں ہے ہر بندہ اپنی نفس نفسی میں پڑا ہوا ہے عجیب سا عالم ہے ہر حکمران اپنی اپنی سنار اپنے اپنی کر رہا ہے اختلاف کا عالم ہے نا خلافت چاہیے تمہیں میں تمہیں دوں گا امت کو سب سے پہلے یہی چاہیے اللہ تعالف یہی دوں گا میں شریت کا نفاذ چاہیے وہ بھی میں دوں گا بد امنی ہے امن بھی دوں گا تمہیں شرط ایک ہے میری اس کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں پورا کروں گا لیا بدو نے نہیں لاہ شریکوں نے بھی چاہیے تھا تو صرف میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے اللہ کی قسم آج اس شرط کو اس امت میں اس شرط کو اس امت میں پورا کر کے دکھاؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عزت سے غلط آ فرماتا ہے ان کے یہ ٹینک ان کی یہ ایٹم بامب ان کی ایف سکسٹین ان کی یہ سب کچھ کچھ کام لائے گا اللہ کے قسم کھا رہا کوئی کام لائے گا کن فیا کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی کر لو جو کچھ کرنا ہے یہ راستہ اللہ تعالی کا دیا ہوا توحید ہے میرے بھائی توحید اور یہ وعدہ مومنوں سے کیا جا رہا ہے مشرق کو کافروں سے نہیں کیا جا رہا یعنی مومن، مومنوں کے لیے بھی ضروری ہے بدونی لائے شرکوں نے پیچھے آگاہ رہنا کبھی بھی شرک اگر آ جائے امت میں سب سے پہلے شرک کو ہی مٹانا پھر تمہیں غلبات آ فرماؤں گا میں تو یہاں پر بھی کسی یاد کریمہ سے بھی اسی غلط فہمی کا جواب لے لیں کہ پہلے پھر بھی توحید ہے پھر بھی بعد میں تم مجاہد ہو تو پہلے توحید عزت چاہتے ہو وحد بنو ماہد بناؤ اکیلے تم کافی نہیں ہو اور یہ وعدہ جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے میرے یہ وہی وعدہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے روزانہ کم سے کم سترہ مرتبہ کرتے ہو روزانہ کوئی اور وعدہ نہیں ہے تم خود وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہو کنا ابد انسٹائن اسی کو پورا کرو ہمارا وہ کوئی مطالبہ کسی مسلمان سے نہیں ہے اسی کو پورا کر کے دکھاؤ ای یا کنا احبد ہوا انسٹائن یہ اللہ تعالی ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور مدد ہی صرف تجھے سے ہی مانگیں گے اسے کو پورا کرو بس اللہ تعالی نے فرمائی اسے پورا کرو تمہیں خلافت بھی ہے تمکین بھی ہے اور امن, امن و سلامتی بھی ہے دے دوں گا پوری ہی عزت میرے بھائی جس عزت اور غلبے کے لیے تمہیں ستر ستر سال گزر گئے کون سا مسئلہ حل کیا تم لوگوں نے کس عزت کی بات آپ لوگ کر رہے ہو پہلے امت میں اس مسلمان کو عزت کے لائق بناؤ اللہ کی قسم تمہارے ہاتھوں میں عزت نہیں لکھی ہوئی ہے کبھی نہ سوچنا وہ تھی عزمن تیشا وہ چل عمن تشایہ کل خیرو نقائل کلو شہیر عزت و اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو وہ کرو جو تم کر سکتے ہو اور جو تم نہیں کر سکتے ہو اس کے سپرد کرو جو کر سکتا ہے اور یاد رکھیں جہاد کے لیے بھی پہلے مجاہدین تیار کرو ایسے تیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے گردن کٹوا لیں اللہ تعالیٰ کی دینی سربلندی کے لیے مٹی کے لیے نہیں قوم کے لیے نہیں ذات کے لیے نہیں یاد رکھیں بڑا سنگین مسئلہ ہے اور اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا یہ تیاری اس وقت تک نہیں مل سکتی کسی بھی انسان کو جب تک کہ وہ موحد نہ بن جائے کیونکہ آگے یا جنت ہے یا روزخ ہے یاد رکھیں بڑا سنگین مسئلہ ہے عام مسئلہ نہیں ہے گردن کٹوا دی ہے قوم کے لیے زمین کے لیے شہادت نہیں ہے میرے بھائی شہادت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے اللہ تعالی کے دین سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے وہی فی سبیل اللہ ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور آخر میں یاد رکھیں جو اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا جو اپنے نفس کا مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے امت کا مالک نہیں بنا سکتا اور نہ کبھی بننے دے گا تم اپنے ہوا نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو آیت اور احادیث آپ کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں سابق رام کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں سر صالحین کا روشن منحق بیان کیا جاتا ہے پھر بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی خلل ہے اندر ابھی ابھی خلل ہے اس خلل کو دور کرو اس نقص کو دور کرو اپنے نفس پہ پہلے قابو پالو پھر جہاد کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بنوا دیتا ہے جو اپنی نفس کا مالک نہیں ہے جو اپنی نفس کو نہیں جھکا سکتا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں امت کے معاملات نہیں سپرد کرے گا اور آخر میں افغانستان کے پہلا یہ پریکٹیکل مثال ہے افغانستان کے پہلا جہاد جو تھا اس کا رزلٹ کیوں غلط نکلا فتح اللہ تعالی نے دے دی بعض لوگ کہتے ہیں حق پہ تھے اس لیے فتح تھی یہ ان ہم کہتے ہیں حق پہ ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حق پہ ہو اسی کو فتح ملے یہ ایک یعنی علمی بات ہے کہ کبھی کبھی بدکار انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے اور کبھی کبھی جب دو کافروں کا بس میں لڑتے ہیں ایک کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی مرض کے بغیر کامیاب ہوا ہے تو کامیابی کے لیے نہیں یعنی جنگ میں غلبے کے لیے یہ ضروری <سکت> نہیں ہے <سجن> پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو جہاد تھا وہ درست تھا پہلے صحیح <سجن> جا رہا تھا دل کے معاملات اللہ کے سپور ہیں ہم نے ظاہر کو دیکھا وہ ٹھیک ہے ان کا باطن کب نکلا جہاد کے بعد اقتدار پہ جنگ ابرا تعجب کی بات ہے ایک شخص کہہ رہا تھا تو مشکل کیا ہے صحابہ اکرام نے تو اس کدار پہ جنگ کی تھی اللہ کی قسم مجھے تعجب ہو اس شخص کے اوپر صحابہ کرام نے کبھی بھی کدھار کی جنگ نہیں کی یاد رکھیں جنہوں نے اپنی جانب قربان کر دی ہے وہ مٹی کے لیے وہ آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے وہ جو آپس میں ان کی جنگیں ہوئی ہیں ان کا اجتہاد تھا اس دین کے سر بلندی کے لیے تھا اس مٹی کے لیے نہیں تھا کبھی صحابہ کرام اس بدگمانی سے پاک ہے یاد رکھیں کسی کے ذہن میں تھوڑا سا خدشہ بھی باقی تو اسے ابھی نکال دیں صحابہ کرام اس مٹی سے مٹی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی اقتدار کی جنگ نہیں کیا. اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ کے ذہن میں بات آئی کیسے کہ, کہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا دیکھیں شخص پرستی سے کہتے ہیں شخصیت پرستی پوری امت نے تماشا دیکھا ہے میرے بھائیوں اختیار کی جنگ پوری امت نے دیکھا ہے امت نے کیا پوری دنیا نے دیکھا ہے کل جو لوگ کہتے تھے تم تو کہتے تھے صحابہ کی طرح جہاد کر رہے ہیں جن کو کیا ہوگا مٹی کے لیے لڑ رہے ہیں تو آخر بھی ہمارا مذاکر اڑاتے تھے یہ تمہارے مجاہدین ہیں یہ ماننا پڑے گا غلطی کہاں پر ہوئی تربیت پر ہوئی تربیت نہیں تھی مجاہد تو آ تربیت نہیں تھی ریزلٹ نہیں ہونا تھا آپ کسی کو اسٹیٹس پکڑا پکڑا کہہ کہتے تم ڈاکٹر بن گئے ہو دو تین انجیکشن لگا سکتے ہو ٹھیک ہے بغیر تعلیم کے بغیر کسی کالج میں داخلہ لینے کے وہ پھر بندے وہ اس سے مر جاتے ہیں تو اس کا, اسے بندے تو مار نہیں تھے کیونکہ تربیت نہیں ہے اس کی اس کو پتہ نہیں ہے جو اس کو آتا تو اس نے کر دیا جوش اور جذبہ تھا اس وقت تربیت نہیں تھی آج ہماری یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالی نے عبرت کے لیے ہمیں یہ چیز دکھائی ہے کیونکہ اس صدی کا یا ان سدیوں کا سب سے پہلے جہاد تھا یہ پہلے نہیں تھا اس سے پہلے کوئی تو تربیت پہلے ہے تربیت کرو وہ مجاہدین تیار کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا پہلے تربیت تھی پھر جہاد تھا کسی کی کمی آج موجود ہے توحید پہ تربیت کرو اسے اس قابل بناؤ کہ وہ جہاد کر سکے ورنہ اگر آپ سمجھتے کہ جہاد کا مطلب ہے کسی کافر کو قتل کرنا تو بچے کے ہاتھ پسٹل پکڑا تو وہ بھی شوٹ کر دے گا ہرگز جہاز جہاد کا مطلب, مطلب یہ نہیں ہے جہاد کے احکام ہیں جہاد کے روابط ہیں شروط ہیں ان احکام کو سمجھو تربیت حاصل کرو سترہ شرطیں جہاد کی نماز کی نو ہے جہاد کے سترہ ہیں میں بیان کر چکا ہوں سب سے پہلے اخلاص نیت ہے دوسری اتباع لکھتی ہے رسول سلم علیہسلم انہوں نے کیسے جہاد کی ہم اسی طریقے کا جہاد کریں تو عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے آپ کو ملنے والا ہے